إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السبيل عليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسب به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رفيب عكيد وجاء استقرأت الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع آسائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطا فسبصر في اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل ففار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا ناصر فالقياه في العذاب الشريف قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبذل القول لدي وما أنا بضلاب للعبي وقال عز وجل قُل حل يعلمون والذين لا يعلمون انما حضرین جمعہ اور خردان شین خواتین اسلام خطبۂ مسنونہ کے بعد قرآن مزید کی مشہور اور مختصر سیاحت آپ کے سامنے میں نے دلاو کی ہے جس میں اللہ سبار نے علم والوں کا مقام اور علم والوں کی عظمت بتائی ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اور جو بے علم ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے علم والے کا مقام اور علم والے کا مرتبہ بے علم کے مقابلے میں اونچا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان مختلف بنیادوں پر فرق مراتب کا لحاظ کرنے کی تعلیم دی ہے جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں علم کی بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ علم والے کا مقام اونچا ہوتا ہے علم والے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اسی طرح سے اور کئی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر اسلام بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر خوفیت ادا کرتا ہے بعض انسانوں کا مقام اور رتبہ دوسرے بعض انسانوں کے مقابلے میں بلند ہوتا ہے اور یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے اخلاق کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر سے مراطب کا لحاظ رکھا جائے اسلام نے جس کو بلند مقام عطا کیا ہے، اسلام نے جس کو اونچا مرتبہ عطا کیا بدب انسان اور با اخلاق انسان کی پہچان ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ادب کے ساتھ معاملہ کرے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرے اس لیے کہ اسلام کے نزدیک ادب اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اصلاح میں سے کسی نے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہوئے نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے علم حاصل کرنے جا رہے ہو مگر میری اس نصیحت کو ہر جہاں بنا کے رکھنا میری اس نصیحت کا خیال رکھنا کے بیٹے دیکھو ادب کا ایک حصہ ادب اور اخلاق کا ایک حصہ ادب اور اخلاق کا ایک شعبہ ادب اور اخلاق کا ایک باب سیکھ لو یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے محبوب ہے بمقابل اس کے کہ علم کے ستر باب سیکھ لو اور تمہارے اندر ادب نہ ہو علم کے ستر باب سیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ادب اور اخلاق کا ایک باپ سیکھو اسلام کے نزدیک ہمارے اخلاق کے نزدیک ادب اور اخلاق کی اتنی اہمیت تھی تو آج کے خطے میں میں ایک جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان فرق مراد کی جو بنیادیں شریعت نے منظور کی ہیں شریعت نے تسلیم کیا ان میں سے ایک عمر بھی ہے عمر میں جو ہم سے بڑے ہیں جو بزرگ ہیں جو ہمارے سے بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا ان کی توقع کرنا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے سے پرہیز کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوا ہے ابوداؤ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبارت و تعالیٰ کے احترام کا تفاض یہ ہے اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالی کا احترام ہے تو اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسلمان کی عزت کی جائے جس کے بعد سفید ہو چکے ہوں اس کی توقیر کی جائے اللہ تبار کو تعالیٰ کا اگر احترام ہے دل میں تو اس مسلمان کی عزت کرو جو اس قدر بڑا ہو گیا کہ اس کے بعد سفید ہو چکے ہوں اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاکہ سفید بالوں کو نہ نکالا کرو سفید بالوں کو نہ چھیڑا کرو اس لیے کہ یہ سفید بال مسلمان کا نور ہوتے ہیں اور یہی حدیث در الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابو میں کہ لا تنتف الا كان يوم نے فرمایا کہ سفید بال نہ نکالا کرو اس لیے کہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں جس شخص کے بھی جس شخص کا بھی ایک بال بھی سفید ہوتا ہے تو یہ بال قیامت کے روز اس شخص کے لیے نور اور روشنی کا کام دے گا اللہ اکبر ایک مسلمان ایک مسلمان جس نے اسلام پر اتنی لمبی زندگی گزاری ہو ایمان کی وہ زندگی گزاری ہو کہ اسلام پر عمل کرتے کرتے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو اس کی عزت کرنا اس کی توقی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے اس لیے آپ نے تعلیم دی کہ سفید بالوں کو نہ نکالو اگر بال سفید ہو ہیں تو اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ خضاب لگا لو مہندی لگا لو خضاب لگا لو یہ علاج ہے مگر سفید بالوں کو نہ نکالا کرو نہ کرو عمر کی بنیاد پر اسلام نے بہت سارے احکام مرتب کیے ہیں کہ محض اکثر جو عمر میں ہم سے بڑا ہوتا ہے عمر میں ہم سے اونچا ہوتا ہے اس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے سلسلے میں فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ امامت کا حقدار کون ہے آپ نے کہا کہ امام بننے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہو آپ نے فرمایا پہ انسان و فلفر فاہل محمد اگر دو عدمی ایسے جمع ہو گئے ہیں کہ دونوں کو برابر برابر قرآن یاد ہے اور دونوں ایک جیسا ہی قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے کہ سنت کا علم کس سے زیادہ ہے حدیث کا علم کس سے زیادہ ہے آپ نے فرمایا اگر قرآن میں بھی دونوں برابر ہیں حدیث کے علم میں بھی دونوں برابر ہیں دیکھا جائے کہ, حجرسن, کہ اللہ کے راستے نے سب سے پہلے ہجرت کس نے کی اس کو امامت کے لیے پڑھایا جائے آپ نے فرمایا کہ نے فرمایا کہ اگر دونوں ہجرت میں بھی برابر ہو ایک ہی وقت دونوں نے ہجرت کی ہے تو جو عمر میں بڑا ہے اس کو امامت کے لیے بڑھایا جائے رہا آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بڑے ہونے کو امامت کے حقدار ہونے کا سبب کر جانا امام نہ صرف امامت امام کے پیچھے جو اگلی صف ہوتی ہے پہلی صف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اول لوگ رہے جو تمہیں سمجھ رکھنے والے عقل رکھنے والے بڑے لوگ بزرگ لوگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ جو, جو بڑے, لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں بعضور مسلی ہے اور ظاہر بات ہے شور سمجھداری جیسے بزرگوں میں ہوتی ہے جوانوں میں کم ہوتی ہے بزرگوں کو سب سے پہلے مسجد آنا چاہیے تاکہ وہ امام سے قریب رہ سکے حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نوجوان آئے جو بالغ نوجوان اور سب میں جگہ خالی ہے تو سب میں نہ کھڑے ہوں اور وہ جگہ ریزرو ہو بڑھو گے نہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کے پیچھے بڑے لوگوں کو ہونا چاہیے اور بڑے لوگوں کو ہونا ہے تو بڑے لوگوں کو مسجد کو جلدی آنا چاہیے تو آپ نے فرمایا تم میں سے میرے پیچھے کھڑے رہے مجھ سے قریب رہے جو شور رکھنے والے عقل رکھنے والے, والے ہوں. صف بندی ہے صف بندی میں بھی شریعت نے خلیاب رکھا کہاں بچوں کے مقابلے میں جو بڑے ہیں بڑوں کی سفے آگے ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب بندی کا طریقہ یہی ہوتا تھا پہلے بڑوں کی سفے ہوتی تھی اور جہاں بڑے لوگوں کی سطح ختم ہوتی وہاں سے بچوں کی سطح شروع ہوتی اور بچوں کی سطح جہاں ختم ہوتی وہاں سے عورتوں کی سفح شروع ہوتی تو یہاں بھی دیکھیے عمر کی بنیاد پر شریعت نے امام کے پیچھے جو پہلی دوسری سطح وہاں بھی بڑے لوگوں کو حق دیا اور پھر بچوں سے پہلے مسجد میں صفحے مانتے ہوئے بڑوں کو جو ہے حق دیا ہے تو لہٰذا ان تمام نصر سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک عمر کا بڑا لحاظ ہے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے عزت کیسے ہوتی ہے بڑے لوگوں کا احترام کیسے ہوتا ہے اس کے بھی کچھ مظاہرے ہمیں حدیث میں ملتے ہیں مسلم شریف کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خوف دیکھا کہ میں مسواس کر رہا ہوں اپنے دانت پکڑ رہا ہوں میرے پاس دو انسان آئے دو آدمی آئے میں نے وہ مسواس ان میں سے جو چھوٹا شخص تھا اس کو دے دی جو چھوٹا جو ہوتا اس کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ کب کہا گیا کہ آئے نبی یہ مسوا پہلے جو ہے ان دونوں میں سے جو بڑے ہیں ان کو دیجیے پہلے آپ مسوا فضیلت کی چیز ہے فضیلت والا عمل ہے لہذا جو عمر میں پڑا ہو اس کو دیجیے یہ جو ہے بزرگوں اور بڑوں کے احترام ایک سکا ہے کہ ان کو مقدم رکھا جائے ایسے معاملات میں ایسے کاموں میں جو فضیلت کے کام ہوتے ہیں اسی طرح سے بڑے لوگوں کے احترام کا تقاضا ہے کہ جہاں بڑے لوگ ہوں سمجھدار لوگ ہوں وہ بول رہے ہوں کسی معامل میں چھوٹوں کو خاموش ہونا چاہیے اسی میں بخاری مسلم وغیرہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یہ دونوں خیبر گئے ہوئے تھے کسی کام سے گئے ہوئے تھے خیبر جانے کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی ضرورت کے لیے جدا ہو گئے عبداللہ بن سہل کسی سمت گئے محیصہ بن مسعود کسی سمت گئے تھوڑی دیر بعد جب محیسہ بھی مسود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کا مرڈر ہو چکا ہے کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے مسعد رضی اللہ عبد اللہ بن سہل کو دفن کیا اور دفن کر کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں آئے جو خیبر میں یہودی رہتے تھے یہودیوں کی شرارت تھی یقینت سیدے نبی کریم صلی اللہ علام کی خدمت میں آئے محیّہ مسعود رضی اللہ عن اور ان کے ساتھ عبداللہ بن سہل جو شہید ہو گئے تھے ان کے بھائی عبدالرحمن بن سہل بھی گئے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر شہید کے بھائی ہونے کی ایسے عبد عبدالرحمن بن سہل نے گفتگو کرنی چاہی بولنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کب بر کبر آپ نے بھی آپ تو رحمان خاموش رہو تم سے جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو یہ معاملہ ہے سلمان اللہ بڑے لوگوں کا کتنا لحاظ شریعت رکھا سابر رسول ربی اللہ عن یہ بھی فرماتے ہیں چھوٹے سے صاف صاحب ہے ربی رسل کے زمانے میں بہت سارا علم ان کے پاس بھی تھا بہت ساری حدیثیں انہوں نے سن رکھی تھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے بن اور رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو مجھے بھی وہ حدیثیں یاد ہیں جو دوسرے لوگ بیان کر رہے ہیں لیکن میں اس لیے خاموش ہوں کہ جو لوگ مجھ سے بڑے ہیں وہ ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں جو لوگ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس علم کو پھیلا رہے ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی بولنے کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں نزدیکسان ہے, ہے جو عمر میں ہم سے بڑا ہے کسی بھی معاملے میں ضرورت پڑے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اسے اپنے پاس بلانا نہیں چاہیے ادب کا ہے پچھے مکہ کے موقع پر جہاں بہت سارے واقعات ہوئے ان میں سے ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو بدر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو کو حاضر ابو کو ابو کو یہ ایمان نہیں لا ابو بغیر کسی رضی اللہ عنہ تو بالکل آدھے مکی کے بالکل سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ابو بغیر لیکن ان کے باپ ابو کوافا ایمان نہیں لا پورا مکی دور گزر گیا مکے کے تیرہ سال گزر گئے مدنی دور کے بھی تقریباً آٹھ سال گزر گئے ابو بحابا مکے میں سے کافر تھے پتے مکہ کے موقع پر جب جسماٹ ہجری میں مسلمانوں نے مکہ پتا کیا مکہ پتا آنے کے بعد ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کو جو بہت بوڑے ہو چکے تھے بہت بزرگ ہو چکے تھے ابو مگر صدیق رضی اللہ عن اپنے بوڑے باپ کو اٹھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا لو اربی سی لاسینا کہا کہ ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی اس بوڑھے باپ کو اٹھا کر میرے پاس لائے بہتر ہوتا کہ تم انہیں انہیں اپنے گھر ہی میں رہنے دیتے میں خود ان کے پاس جاتا میں خود ان کے پاس جاتا سبحان اللہ اس میں ایک برآب خود ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ آپ نے اس لیے یہ بات کہی کہ وہ ابو بکر کے والد ہیں ابو بکر کے بات ہے اور دوسری جانب خود ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ کبھی وہ سن ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لانے کی ضرورت نہ وہی رکھے ہوتے میں خود ان کے پاس آتا تو دیکھیے بڑے لوگوں کے جو ہم سے بڑی عمر والے ہوتے ہیں ان کی عزت کا اس تقاضا ہوتا اور پھر ایسے بڑے لوگ جن سے ہمارے رشتے داری ہوتی ہے جن سے ہمارا دوستانہ ہوتا ہے جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں رشتے اور بڑے ہو اور ان کے حقوق تو زیادہ ہوتے ہیں خصوصاً اتنا یہ کہ ہماری عزت ہمارے احترام ہمارے ادب اور ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق داروں میں ہمارے والدین ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ادب کے ساتھ معاملہ کرنا انہیں دیکھتے ہوئے ادب سے دیکھنا ان سے بولتے ہوئے ادب سے بولنا غصہ نہ کرنا نہیں خزار کیراہد ہوا اوکلا بوڑھے ہو جائیں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد بچپن لوٹ آتا ہے اور ماں باپ بالکل ویسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسے نن معصوم کا بچہ کرنے لگتا ہے وہ ایسے بولتے ہیں ایسے ایسے سوالات کریں گے بچہ کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کریں ہماری طبیعت بےزار اور بسا سات ایسی باتیں کہیں گے کہ ہمارا غصے کا جذبہ بھی بڑک فوٹے گا قرآن نے کہا سکوما اپنے ماں باپ کو اف کرنا کہنا ولا سن ہر ہو ماں ڈانٹنا نہیں زور سے بات کرنا نہیں اپنے ماں باپ کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں بڑا بے حدب ہے وہ شخص بڑا گستاخ ہے وہ شخص بڑا نا ہے وہ شخص بڑا آسی ہے وہ شخص بڑا بدباس ہے وہ شخص جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہو انہیں ڈانٹتا ہو انہیں غصے کی نظروں سے دیکھتا ہو انہیں حدیر سمجھتا ہو ان کی آگے اپنی آواز کو بلند کرتا ہو وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو دبوتا ہو بڑا نافرمان ہے بڑا بدبس ہے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا جو حیدرانہ نامی مقام پر ایک مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوش تقسیم کر رہے تھے گوشت تقسیم کر رہے تھے رضی اللہ عنہ کہتے کی روایت ہے اچانک ایک بڑیا آئی دیہاتی بڑھیا آئی وہ بڑیا جیسی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اٹھ کر آپ نے فوراً اپنی چادر بچا دی اس چادر پہ بٹھا دیا ابو تو رضی اللہ عنہ کہہ دے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بڑھیا فون ہے جس کے لیے اللہ کے نبی اتنا استعمال کر رہے ہیں تو بتایا گیا کہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایمان آپ کی رضائی ماں ہے آپ کی وہ رضائی ماں ہے جس کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے جس نے آپ کو اپنا دودھ پتا ہے رضائی ماں رضائی ماں بچپن میں جس کے دودھ کے چن گھوٹ آپ نے پی لیے تھے اس کا ایسا احترام کہ وہ جب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اٹھ کر جگہ بنائی اپنی چادر بچھا دی اور چادر پر بیٹھایا تو ذرا سوچو ہمارے جو حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں ہمارا حقیقی ماں باپ اللہ تعالی کے بعد ہمارا وجود جن کا مرحن منت ہے اگر وہ سوچو کہ ان کا کتنا حق ہے کتنا ادب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ ہمارے ادب کے مستحق ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کرتے ہوئے ہر قدم ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے سلوک کرتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے پھر وہ رشتے جو ماں باپ کی جانب سے جڑتی ہیں باپ سے جو رشتے دار جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ہماری عزت اور احترام کے اتنے ہی زیادہ حقدار ہوتے ہیں ان کی بھی رشتے داری کا لحاظ رکھنا ہے چچا ہے چچا سایا ہے حجیتوں میں فرمایا گیا امر الرجل سنگھ وہ ابھی الرجل رجول سنگھ کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے چچا باپ کے داخل ہوتا ہے چچا بھاپ سے چچا سے مراد کا بھی آگے جیسا ہوتا ہے جیسے انسان پر اپنے تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ کو اکمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکار کو کرنے کے لیے بھیجا عمر فاروق رضی اللہ واپس آئے اور اگر کہنے لگے اللہ کے نبی تین آدمیوں نے زکاط دینے سے منع کر دیا زکات دینے سے روک گئے زکات دینے سے انکار کر دیا ابن زمین ہے خالد بن ولید ہے اور عباس آپ کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فوراً خالد بن ولید اور عباس رضی اللہ عنما کی جانب سے دفاع کر ابن زمین کی جان تک بات ہے تو علیہ اب نے لکھا کہ وہ منافق ہو گیا خالد بن ولید آپ نے کہا خالد بن ولید وہ کہاں سے زکات دیں گے انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ کے راستے کے لیے وقت کر دیا اور عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اے عمر عباس انہوں نے اپنی زکات دو سالہ زکات پیشگی دے دی ہے پھر آپ نے فرمایا اما عالم سیاح عمر و بھی عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عباس میرے چچا ہے اور چچا باپ جیسا ہوتا ہے گویا حل مالکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کو ایک ناہیے سے ادب سکھا رہے تھے کہ تم عباس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اباس نے زکات نہیں دی عباس میرے چچا ہے اور چچا میرے پاس جیسا تو جو رشتہ داریاں باپ کی طرف سے ہوتی اسی طرح سے ماں کی طرف سے ان کا اپنا لحاظ رکھنا فتح مکہ کے موقع پر جو بہت سارے واقعات ہوئے ایک واقعی یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد جب لاٹ رہے تھے مکے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا جو ہم کر اللہ علیہ تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک یتیم بچی تھی جو مکے ہی میں رہا کرتی تھی مکہ پتا ہوا مکہ پتا ہونے کے بعد نبی گریم صلی اللہ علام رضرات صحابہ اسلام رضوان اللہ علی مجمعین جب واپس ہونے لگے واپس ہونے لگے مدینے کے لیے تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اللہ کے نبی کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ساتھ لے لو مجھے ساتھ لے لو یہ دیکھ کر بے وقت کئی صحابہ جن سے وہ جو اس بچی کے رشتہ دار تھے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے مجھے دے دیجیے علی بن نبی تعلیم کہنے لگی میرے سشا کی بیٹی مجھے دیجیے میں کفالت کرتا ہوں حضرت جعفر بن نبی طالب کہنے لگے مجھے دے دیجیے میں کفالت کرتا ہوں کئی صحابہ آپس میں لڑنے لگے کہ کون اس بچی کو لے کر کفالت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حت میں کیا فیصلہ حضرت جعفر بن نبی طالب عت میں کیا اور بنیاد کیا بتائی ہے آپ نے کہا اس بچی کی خالہ جو ہے جعفر کی بیوی ہے اس بچی کی خالہ جعفر کی بیوی ہے. اور, اور خالا کا مقام ماں جیسا ہے کا مرتبہ ماں جیسا ہے ما جیسی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ چونکہ اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کی بیوی تھی حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اس بچی کو کہ تم اس کی کفالت اور پرورش, پرورش کے زیادہ حقدار ہو تو آپ نے دیکھا شریعت میں کتنے نصوص ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں چاہے ان ہم سے ہمارا رشتہ بھی نہ ہو اور اگر رشتہ ہو تو اور لوگوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہماری عزت ہماری توقیر کی زیادہ مستحق ہے آج بڑے سکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اندر اس کی بڑی کمی ہے ہم سے جو بڑے ہوتے ہیں ہم سے جو زیادہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت ان سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان سے معاملہ کرنے کی کمیز نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا مننا لیسا لئی ولم لئی شرف کبھی آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کریں بڑوں کے مقام اور مسئلے کو نہ پہچانے یا انصیرانہ دیکھیے ہماری شریعت میں کیسا توازن ہے کیسا احتجام ہے جہاں شریعت نے چھوٹوں کو یہ حکم دیا کہ بڑوں کی عزت کریں وہیں بڑوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کریں بڑے لوگ اپنا بڑھپن اس وقت کھوتے ہیں جب وہ بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا ویسا نہ کریں بڑے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اپنے سے کندر لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہمدردی کا معاملہ کریں شفقت کا معاملہ کریں ایسا معاملہ کریں کہ واقعی چھوٹے شخص کو لگے کہ واقعی چن یہ اپنے پڑپن کا ثبوت دے رہا ہے بڑے لوگ اپنا پڑپن اس وقت گواتے ہیں جب ان کے پاس چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ نہ ہو شفقت نہ ہو ہمدردی نہ ہو باد بات میں شختی ہو باد بات میں غصہ کرتے ہو باد بات میں ڈانٹتے ہو ارے سڑے سے پکارتے ہو چھوٹوں کی عزت نہ کرتے ہو جو بڑے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے وہ بڑے اپنا برتن کو دیتے ہیں بڑے لوگ اگر اس سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں چھوٹے لوگ ضرور ب ضرور ان کی عزت کریں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کیسے تھے اندیم مالک رضی اللہ چھوٹے سے بچے چھوٹے سے بچے تھے کم سنی میں کم عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کی ماں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا دس سال مدنی زندگی کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کیا فرماتے ہیں بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اخلاق کا یہ عالم کہ دس سال کی اس مدت میں کبھی ایک مرتبے بھی آپ نے مجھے اس تک ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھی اس بھی نہیں کہا سوچو چھوٹے بچے نسر رضی اللہ عنہ بچپن کا تقاضا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ بچے کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے اس کے دوستوں باغ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے رہ جاتا ہے بچپن کا تقاضا ہوتا ہے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے یقیناً ہو نہ ہو انس بن مالک رضی اللہ تعالی من سے کئی بار بھول ہوئی ہوگی کئی بار چوک ہوئی ہوگی لیکن قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی پر نہ مارا نہ ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں کہا یہ مثالی شفقت ہے یہ مثالی ہمدردی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اخلاق تھے حضرات اپنے معصوموں کو لایا کرتی تھی شدہ بچوں کو لایا کرتی تھی اللہ کے نبی نہ صرف اپنے بچوں کو اپنے نواسوں کو اپنے نواسیوں کو دیتے تھے آپ رکھ لیا کرتے تھے اور کئی ایک بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے بچے کو لے کر گود میں بٹھا لیا اور بچے نے پیشاب کر دیا بچے نے آپ کے کپڑے پر آپ کے بدل پر پیشاب کر دیا اللہ پر قرآن جی اللہ پر نہ کہیں غصہ نہ کہیں نہ گواری نہ کسی قسم کی شیردواری نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا دمین حیات یہی رہا لوگوں کے بچوں کو لیتے تھے اپنی زانوں پر بٹھا لیا کرتے تھے وہ پیشاب کریں تو اپنا کپڑا دھو لیا کرتے تھے کیسے کری مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حق میں دعائیں دیتے ان کی ترقی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے آپ کا گزر ہوتا تھا ننے معصوم بچے کھیل رہے ہوتے آپ آگے بڑھ کر السلام علیکم سلام کرتے تھے حکم یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سلام کرے لیکن یہ دیکھیے بڑوں کی شفقت اور تربیت کا سلیفہ ہے کہ آپ چھوا اتنے بڑے اور عظیم انسان ہو کر ننے معصوموں کو سلام کر کے گزرتے تھے یہ ابن عباس ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ سے نما ہے آپ کے چچا پائی ہے اور عمر میں بڑا فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تو ابن عباس ابھی بھی نہیں ہوئے تھے اتنے چھوٹے تھے ابن عباس عبداللہ بن کے نباس اللہ عنہ اللہ کے نبی ان کے حق میں دعا دے رہے ہیں اللہ ان سختی ہوتی تھی پرور اس بچے کو دین کا علم مسا فرما پرور اس بچے کو عالم بنا دے والی اور پرور اس بچے کو تیری کتاب کا قرآن مجید کی تفسیر کا علم مسا کر دے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت بعد میں حضرات خلفائے راشدین نے بھی اس ننے سے بچے کا کتنا لحاظ رکھا اس نن معصوم سے بچے کا کتنا لحاظ رکھا بخاری شریف کی روایت ہے النصر کی تفصیل اللہ کثیر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوگی مجلس شعرا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوگی مجلس شعرا تھی کوئی بھی اہم معاملہ آتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس شعرا کے جو ارکان اور منبر تھے ان سے مشورہ کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس شعرا کے منبر شرف جو ابن عباس کو بھی تھی اور ہوا یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو مجلس شورا کے دوسرے ممبر تھے سب ارکان تھے اس مرتبہ ان کو بڑا اعتراض ہوا کہ ابن عباس بہت چھوٹے بچے ہیں اور ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ابن عباس کی عمر کے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ ان کو بیٹھا دیتے ہیں ہمارے ساتھ مجلس شورا میں شریک کر دیتے ہیں اعتراض ہوا دوسرے ارکان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو امیر الماعین والے فاروخ رضی اللہ علیہ نے ابن عباس کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے ایک مرتبہ جبکہ مجلس سے شرا بیٹھی ہوئی تھی اور سارے ارکان جو بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اتنے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا سب سے پہلے جو مجلس شورا کے دوسرے ارکان نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اذا جا نصر جان فسبح حضرت امن نے اور سارے جو کبارے سارا تھے ہم سے پوچھا کہ بچاؤ اراج اللہ نے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کیا بات بتائی گئی ہے تو دوسرے سارے صحابہ نے کہا کہ صورت النصر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی جانب سے نصرت آ جائے لوگ فوج اور فوج جب اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہم شکرانے کے طور پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ہمدوز سنا کریں اور استغفار کیا کر اس بات کا حکم دیا گیا سب نے یہی کہا عمر ساروں کا بھی اللہ عران سب کا جواب سن کر ابن عباس کی جانب متوجہ ہوئے اتنے اباس رضی اللہ ان سے کہا کر رہا سکون ہو یا عید عباس تمہارا کیا کہنا ہے تمہارا کیا کہنا ہے عیدن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المامین میں سمجھتا ہوں کہ صورت النصر میں نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشن گوئی کی گئی سراہد کے ساتھ نہیں اشارے اور کمایوں میں صورت النصر کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اسلام غالب آ چکا ہے لوگ فوز اور فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سارا جزیر عرب مشرف اسلام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے یوزیرینی کل تاکہ وہ دین اسلام کو سلامتیا نے پاطلا پر غالب کر دیں یہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور گویا اس میں اس بات کا اشارہ ہوا امیر و کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جل رخصت ہونے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اپنے بات تم نے سچ کہا میں بھی اس صورت النظر کا یہی پیغام سمجھتا ہوں دیکھیے حضرت سارک رضوان اللہ علیہ میں ایک دوسرے سے متاثر ہوا کرتے تھے اور سنجئے جی ابن عباس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں تھی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خاص دعائیں شامل حال تھی اس لیے کتاب الہی کا خاص علم ان کے پاس تھا کم فری ضرور تھے بچے ضرور تھے لیکن ان علم نے ان کو اتنا اونچا ہوجا اٹھایا ہوجا اور امیر اور رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کم کو نہیں دیکھا ان کے بڑے علم کو دیکھ کر انہیں اپنی مجلس شرا کا ممبر بنایا اور کبارے صحابہ کے پہلو بہلو ان کو بٹھایا کرتے تھے مدرم بھائیوں ان سے کیا معلوم ہوتا ہے ان ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان میں ہماری جماعت میں ہماری مسجد میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہر بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اور ہر چھوٹا بڑے کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے بات کرتے ہوئے ادب سے بات کرے دیکھتے ہوئے ادب سے دیکھے کوئی پوچھنا ہو تو ادب سے پوچھے اعتراض بھی اگر کرنا ہے ادب سے اعتراض کرے سوال بھی اگر کرنا ہے تو ادب کے ساتھ سوال کرے ادب بہت بڑی چیز ہے ادب انسان کے انسان ہونے کی پہچان ہوتی ہے جس کے پاس ادب نہیں جس کے پاس ادب نہیں جس کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں جس کے پاس معاملہ کرنے کا سریتا نہیں اس کے پاس کا ایک بہت بڑا ہے ایسے شخص کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں چھوٹوں کے تعلق سے شفقت نہیں وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو چھوٹا بڑوں احترام نہ کرے وہ جو مثالی مسلمان مثالی مسلمان اور اچھا مومن نہیں ہو سکتا رب العالمین جو ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کو سننے والوں کو معاشرے کے تمام چھوٹے بڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی کما اور پابندی کرنے کی توفیق کی فرمائے رب العالمین بڑوں کو یہ توفیق دے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اور چھوٹوں کو یہ توفیق دے کہ وہ بڑوں کی عزت کرے ان کا احترام کرے آمین بارہ اللہ بارہ اللہ پرانی ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحجيم إنه تعال جواد الكريم ملك بر وفرحيم رب الحليم